السلام علیکم مانا زل دیرے. زل دیرے غازی خان. با سلام جلسہ سلسلہ جشنی نبی اللہ اللہ محترم حاجی حضور بخش صاحب حاجی رسول بخش صاحب حاجی غوث بخش صاحب برادران دی اور خدمت کا نتیجہ اللہ رب اینا برادران کی اس خدمت میں شرف قبول بخشے ان سابقین رشتے دارز مغفرت کا سامان بنا اللہ رب العالمین زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان والی اتافر معاوض اس ناچیز میں نفس اور شیطان دنیا اور آخرت ہر شرط تو اپنی رحمت کی پناہ بخشے خاندان سمایت دوست آفیت عافیت و سعادت دارین عطا فرماوے جناب دامنے اللہ رب العالمین امید فضل و کرم نار. کچھ گل ملاد پاک بھی شرعی, شرعی حیثیت دے متعلق کچھ گلان عزم قرآن دتعلق اور کچھ گلان صاحب ہے کہ احمد وان اللہ علیہ دی شان دے دشان آخری دو چیزوں کی فرمائش ہے اہل دعوت کی طرفوں پہلی شاید اضافہ وقت کی ضرورت کے پیش نظر نا چیز نے ہے اور الاول شریف کا مبارک مہینہ چڑھتا ہے سنی حضرات اہل سنت و جماعت والے یعنی حقیقی سنی حضرات یا مدعیان ملاد پاک کا اہتمام دے بارے پتا ہونا ہے کہ اس دا شریائی رتبہ کی کیا فرض ہے واجب ہے سنت ہے حرام ہے مکرو تاریم ہے کی ایک فرقہ وہابیا جس دیا دو شاخان دیوبندی اور اہل حدیث آکھے جان غیر مقلدین یہ وہابیا دیاں دو شاخا نے وہ اس کام کے متعلق یعنی ملاد پاک جس طرح جس کیفیت نال ہوں اب بیٹھے ہاں تام کا اہتمام ہوا یا دیگر بندوبست جڑے کیتے گئے ہیں جس طرح جلسہ ہو رہا ہے یہ سارے عمل میں محراہن کرار دے وہ تفریح دا شکار نے وہ اس شرع حد تو تھلے لے گئے ہیں بے علم مقررین بریلوی آدھے جو حالات اب کا جا سب تو وڈی ساری پریشانی بنیا کھڑے وہ اس واجب تے فرض تو لے بھی اتنا لے جاتا گلب دا شکار نہیں کو وہ آدھے وہ بریل بھی نماز قبول ہوئے نہ ہوئے حج قبول ہوئے نہ ہوئے ہوکات قبول ہوئے ہو پر تاری ملاد ہر صورت سورت اس قبول ہے وہ کہہ چڑھ دفاط ہے حد تو اتنا لے جانا جا ایک گلوں کہ کم ندار لے جانا نہ حد تو اتنے کھڑنا جائے گی نہ حد تو تھلے کھڑنا جائے گا جو کسی چیز دا شرعی لحاظ رتبا بنتا ہے اسے رکھنا اور میں اس کو یہ آتے دال اہل سنت دا اے یہ مذہب اہل سنت و جماعت میا نہ رہو مذہب ہے افراد تو تفریق تو پا کے ہاں نہلب کا شکار ہے نہ ہی انحتاب کا شکار ہے یہ میا نہ رہو ہے امتوں واسا کل تکور شہدا اللہ تعالیٰ سانو درمیانی امت بنایا ہے دار درمیانی امت کا مقصد یہ ہے کہ سا جتنا مذہب ہے اسدر میان رہے گی فرد بناونا یا فردوں تو بھی اتنا لے جاونا یہ جو حالات ستم زریفی ہے سڈے نال سڈے مذہب نار. اس دا سڈے اہل مذہب یعنی اہل سنت مذہب نار. کوئی تعلق نہیں توانو کم بختی سمجھو کہ توانو حسین احمد مدنی جعفر قراشی جیسے اور اس طرح کے مقررین مل گئے جہے بالکل ایمان تو ہی فارغ نے بچارے علم تو جتے رہا یہ تیم بختی کیتی دی سزا توانو تو ملتی پتا نہیں کنا چیری سزا تلنی کدو اللہ تعالی تعالیٰ جان چھڑا سی انہوں خوبافا جو حالات تو انہوں دجالا تو دجال جڑے خیر خان کے روپ لبے نے راہبر دے روپ میں میں تھے جعفر قریشی ایک سٹ داجل دی اگلے دن سنی داجل کدی خطاب کر گیا اس چاکھیا سو فتوا تے آ میرے تے لگ جانے پر لا فتوا کے میں گل کر کی اکھے کے رب کا گزارا نبی پاک بغیر کو نہیں رب گزارا نبی پاک تو بغیر کونی میں کیا لانتی وہ تے مرتد ہے ہی ہے او کدو کا مرتب دے کافر ہے لیکن جن سونے والے وہ سارے کافر ہو گئے جڑے جڑے راضی سن اگوں نا مراد ایڈے ڈاؤ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ صاحب مخدوم سلاخانت نے سور دے سورو وہ کفر بکی ہے جانا نکاہ ترڑائی ہے مرتد کی جاندہ ہے سور دے کیون سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ ہوں نہیں پتا بھی مسجد کیڑے سور دی کی ملا سی وہ داجل دا وہ داجل دا دجال ملا ہونا پتہ نہیں کیڑا خندین ملا سی پھر آدھے نے یار چشتی سان برا بول دا ہے میں کیا کیا برا نہ بولوں تو میں آخا حضرت صاحب دیکلا صاحب میں اپنا ایمان دیا یار جہا یہ آخ اللہ تعالیٰ کا گزارا نبی پاک تو بغیر نہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ محتاج نبی پاک کا تو ہوفر میں قسم خدا کی کر کے آنا جہے اج دے مقررین ہیں انہ دیا گستاخیاں تے کفر دو بندیاں دیا تے کفریات ود نے اگر امام اہل سنت بریلو اب ہوں تو جی انہیں تکفیر اولا مرامائن شریفین کرائی سیاب کی سی دوبندیاں تو ود تکفیر کرنی تھی کرا سی اج دے مقررین دی لیکن ہوں ساڈی محرومی کہ سڈے امام اہل سنت جیسا مرد کو کونی علمالا انج د سڈے ضرورت مند حق نمجھ والے اور بغیر کسی لحاظ کے بیان کرنا لے بندے سڈے چی امام سنت ورگی پھر سن لو ساڈے مقرری بندیاں دے اکابرین شتانہ ود کافر نے ود گستاخ نے عقید ہے اللہ ان اللہ غنی عن بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے بے نیاز ہے کسی جاؤ محتاج نہیں سب کائنات نبیا رسول ولیاں اس کی محتاج جڑا آخے اللہ تعالیٰ کا گزارا نبی پاک تو بغیر نہیں ہوں وہ لانتی کافر چا مرتد جنہ سنیا راتی بیٹھے گئے وہ بھی کافر نے مرتد نے ٹوٹ ٹائ نفل اگلی حرام دیو نا دی انہیں اور سدھن وہ یہو جہر ہوں ایسا سخت دور ہے کو بھی کر ایسا ظالم دور کدی نہیں آیا اللہ رب العالمین جل دہل کریم صاف لفظائ فرماندا ہے مسل وی نم ملو تورات لو ہا کمسل حمار یخ ملو اسارا بے سا اللہ اللہ تعالی فرماند تورات کا مکلف بنایا گیا انہ اس تورات تے ایمان اور عمل نہیں لیا دی مثال کا ماسال حمار کھوتے دی ملو اصفارا جڑا دفتر دے کتاب اندازہ لگاؤ کہ بے ایمان بد امل قوم نو اللہ تعالی نے کھوتے تشبیح دیتی نے اس کھوتے چاہی جا کتابیں جیسے کھوتے سورا کوئی پتا نہیں اگی اللہ سور دفظ میں کھیا اگی اللہ بلال فرماندہ جو لوگ اللہ کی آیات کی تقسیم کرتے ہیں رب دین کسی گل نے انہوں واستے بڑیاں مثال نے بھڑڑیاں مثال نے کیا مطلب انہوں واستے مثالیں ہی اویں دو جی میں پچھے کھوتے وانگوں نے تو سبھی میں مسالہ دیا کرو کتے دی, سور دی کھوتے کی دی. انج, دیو. بھائی مانا دی انج بھائی مانا دیا مثال دئیمانوں کی خاطر قرآن سان دستا ہے پیا مطلب یہ نکلیا کہ انجے بئیمانے جا مثال دے بھڑے جانوروں دیا یہ سنت علا ہے اور اللہ تعالیٰ سانو ارشاد فرما رہا ہے کہ بڑیاں مثال ہے سمجھ آ رہی ہیں کوئی نہ اللہ, اور ویسے بھی اصول ہوئی ہے کہ برائیاں کفر کوفر چھڑاوسے الفاظ سخت اویں قرآن مجید دی سنت دے مطابق استعمال کرو تا کفرت برائی بالخصوص جڑا ہون ماحول بنیا کھڑا ہے جس کے اندر کفرت برائییاں اشک عشق اتنے پلیت ماحول اوہی الفاظ او ہی کلمات اوہی مثالاں او گلان جران مجید سخت لبو لہجے چ کردہ اسے لبو لہجے کی جان گیا یہ کفرت عشق کی پلیتی ماحول چھٹے گا ختم ہو رہی ہے کہ میں ایک سوال مقدر دا جواب پہ دینا کہ جڑے جہے نے یار کیوں ایک سخت لفظ کیوں بولتا چشتی ایڈیاں ایڈے سخت لفظ ممبر سے بولتا ہے جو میں لف سخت بولنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم قرآن اور حدیث دے وچوں ہے اور قرآن اور حدیث میں لے کے استعمال کرنا ہوں تامنے کاگ پیش کی اجکل لوگ یہ سانوں جا جی سخت بولتا ہے میں انہوں نے یہ آنا کہ وہ ظالم طبقہ ڈاکٹر ہاتھ تے کٹن وڈن کا سامان تو ہے لیکن اگوں مریض نہیں ویکتا جدوی ڈاکٹر لے اے دی اے خنجر آڈر کنچیاں چوریا تو انہوں اکھان ٹڈیاں جائے ہو ڈاکٹر ایڈا ظالم پتہ نہیں کی کروے ویکو تو سہی ہندی ہاتھ چھری کیڑیاں کیڑیاں کی نے لیکن انہوں ظالم پتہ نہیں ہے جس مریض واسطے پہ آتا ہے مریض والے تو نگاہ کر لو او مریض ظالم رسولی والا ہے ایڈے ایڈے پتھر ہوں پہ چیر نہ پینا تا جا کے انہوں شفا لبنی ہے مرو اصل کسور تو بیمار دا تو نہیں ہوں ایڈے دلیل خنریر بندے جڑے آخ الٹا ہوں جا پیا میرے تے فتوا سے لگ جائیں یہ مطلب انہوں پتا میں کفر بولنا پیا ورنہ یہ آخر کی مقصد ہے یہ آخنا ابھی میرے تو فتوا سے لگ جائیں یہ مطلب صاف ہو بھی انہوں پتا میں کفر بکڑ لگا ہوں جیڑا سو رکھے کہ لگا فتوا تو لگن دو لیکن خدا دا گزارا نبی تو نہیں ہو سکتا نہیں ہوں کہ کہہ چڑنا اگو نہ مار چڑیا او یار یہ دسو بھی اللہ تعالیٰ دی توہین کربیاں رسولوں کی توہین کردہ دلیری کہ الٹا آخنا فتوا لگتا ہے لگ جاوے پر میں مکالا چھڑنا ہی چڑنا یہاں دے واسطے لفظ بولیے کہ نہ بولیے نو کت دا پت آخیے کہ نہ آخیے میں لاہوروں آ کے لاہوروں آ کے میں ان کے صاف شفاف لفظ جیڑی تلقین کر رہا نا اس کا مبنا نہ ہرسے نہ ہسہدے نہ کوئی ذاتی جھگڑا ہے قسم دی کرسمی قبضہ قدرت چ جی میری جان ہے میں کیڑا بننے شریکاں کوئی نہ مقرر دا کہ میں اس تنا دے بچا رہا میں صرف اور صرف رسول کریم سرکار دی اس امت دے دی دین دا چھوٹا جا چوکیدار ہونے کے ناطے نار آخر یہاں نا دا ایمان بچاؤنا ساڈا ہی فرض ہے چلو جی یہاں دوست مینو این دور تو سدیا جی صاحب میں اے پھر کنے ضلع دی عوام اتے آئی بیٹھی لاہور تو دوست آئے نے لاہور تو گی وکری لے کے اپنی انہاں نے آسان بھی اتنے سننا کل میرا ڈیرہ اسماعیل خان جمع شریف پیر سلطان بہو سرکار دی اولاد پاک اتنے انہاں دے کول خطاب ہونا ہے اس پاک کے اوپر ہاں جی ہاں جی آمر سلطان صاحب برادر کو اور خطاب بھی میرا موضوع ہونا ہے تالیمات پیر باہو شان پیر باہو میں لا ہیں اور تعلیمات پیر باہو اتنے لاوا گا اللہ تعالی فضل تو اتو ایڈی دوروں سن آئے یار کیا میں سنا وا یہ کیا میں وہ جڑا ل پکیا پیا اس دی فضیلت بیان کر ایمان نہ بچاو میں یہی دسا کہ حاجی صاحب جا روپیہ لا بیٹھنا تین لے گئے جنت پر کی اپنا بٹھا حاجی بہوا ہاجی ہو جے میں بٹھا بہونا سی تو میرے آنے دی کیڑی لوڑے ہے اتے تھوڑے نے جے میں بٹھا بہنا ہی تھی ایس جو میں جمے لاہور انتظامیہ بلایا انہ آخیا بھی لکھ دے حکومت کے خلاف نہیں بولنا کسی کے خلاف نہیں بولنا ارخواستیں گی پہ سن اینا میرے خلاف پورے ملک انہاں آخا تازہ ترین ایک ملتان چو آئی ہے خلاف درخواست جی وہ پتہ نہیں کہڑا مجاہد ہو سکی جنوں یہ یاد کیا میں آخیا جناب آئی گل یہ دسو تے ظلم حکومت عوامی تھان تے نہیں انہیں آخیا تے نہیں ہر تے آپ ہی آخ میں آناب لکھ تے میں لکھ دینا تُساں مین لکھ دیو کہ کفر ظلم جرم دے خلاف بولنا اسلام جائز نہیں میں تن دے سا کہ میں بعد نہیں بول ہس کی گل آخر جانی کرو لکھ دئیے میں آخیا جی, جی تُساں نہیں لکھ سکتے تو پھر میں کروڑ پرچے ہووڑا پرچے ایک نہیں کروڑوں پرچے ہوڈے رگ رگ حق دا بیان رچ چکیا ہے قربانی دے سکنے سکتے پرچے جل سکنے لیکن حق دا بیان نہیں بند کر سکتے یہ سان سبر مڑھ تو ہوئے یار ہوں میں کھیا تو سڈے ایڈا ظلم تو نہ کرو بھی عملی طور تے دنیا پوری دچتا کھڑا ہے سانو زبان دین دے حق کی گل یہ مطلب اصل بھی بےمان مریو تصوبی بےمان مرو اللہ تعالیٰ فدل اثر ہویا اس گل کا وہ کہ لگے جاؤ جی حضرت صاحب جاؤ جمع پڑاؤ جاؤ جمع پڑاؤ اپنا سنجی شرم آتی اصل کرنے زد ہاں. انج جی شرم ہوں ہوں توڑے منہ آخیے کرو کرو <سلام> <سلام> ایمان والوں آخر سان شرم آئی اتنا کہڑے منہ آخی دوست میں اس واسطے مہان اخلاس کسم اسات کی جبزرت چیری جان ہے اگر میرے اندر کوئی ذاتی گل کوئی ہو ذاتی ہوئے کوئی ذاتی وائر ہو مالک نہ بخشے محض تو اڈی خیر خائی اور و اور نصیحت کے تحت دین خیر خاہی کا نام ہے دین خیر خائی ماؤس پہ تحت صرف بچا چاہنا اس ویلے میں نماز روزے حجاتل نہیں بنا لوگوں ایمان کی دعوت دینا تو ایمان دے بچان کی دے کوشش کرنا کہ اے وقت ہی ایمان دے دفاع ہے دے. ہر پاس تابڑتوڑ حملے ایمان پہ ہو رہے نفس بندے دا برے عمل ول سب ہے شیطان کفر ول سب ہے اس وقت شیتان ہی حملے اگریزوں کی ترفوں کہ پوری روئے زمین دے کے بندان کھچ لو بس وہ ایمان تے نگاہ رکھ کے بیٹھنی نہیں بلیز ہوں میں تھانوں سمجھا سا اللہ تعالیٰ دے فضل نالتے با حوالہ کہ جیڑا ملاد کرنے آپ اس کا شرمئی حکم کی سمجھا دیاں دیا دوست مشہور امام ہندوستان دے امام احمد رضا بریلوی نے نا میں انہوں دے حوالے گل کر چڑ فتاوا رضویہ شریف جیل نمبر انتی سفہ نمبر چھ سو پندرہ اتنے آپ نے ملاد پاک نو جائز نائز لکھا لائز جس کا مطلب یہ نکل سی کہ اگر نیت خالص تے باقی شرائط تے ہوتا جا کے ثواب لبسی نہ کرو تو کوئی گنا ہیات آلہ حضرت دے دن مولوی زفر الدین بہاری صاحب اور لکھا ہے آلہ حضرت کے حوالے نار کہ ملاد شریف مستحب اور فتاوے بھی کئی تھان تلا حضرت نے مستحب لکھا ہے یہ جائز تو اتلا درجہ ہے توجہ نہیں فرمائی نے جائز کا درجہ گھٹ مستحب ہوندہ درجہ مستحب آپ تشریف لے گئے حیات آلہ حضرت واقعہ لکھا ہے کہ آلہ حضرت تشریف لے گئے مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ نار ملاقات اور زیارت کی خاطر جب حاضر خدمت ہوئے تھے مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ دا ولی سی آلم بھی سن اور ولی اللہ بھی سن انہوں کو تے انہاں پوچھا کہ تسا ملاد نمجھ آلہ ورت نے سان مستحب سمجھنے انہاں فرمایا تسان بدا تسنا بدا حسنہ اور مستحب کا ایک درجہ تسان بدا تے ہسنا یعنی مستحب سمجھتے ہو اور میں اس کو سمجھنا اور انہ دی مراد صرف سنت صحابہ اگے انہوں مثال دیتی فرمایا مولانا فضل رحمان گنج مراد کی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا دلیل دیا فرمایا جدو نبی پاک دے صحابہ جہاد تے تشریف لے جاندے سن کافرہ جا کے حضور دیا سفت بیان کردے سن پاؤ پہلو حضور دیا سفتیں بیان فرما سن حضور کا دین بیان فرما سن بیان فرما کے تے اس تو بعد جہاد شروع کرتے سن مولا نے فضل رحمان گنج مراد ہی فرمان لگے کہ ملا دے یہ کچھ ہے کہ سفتیں حضور دیا بیان ہوزور کا دیان ہو پھر فرق فرمایا اتنا کہ تس لڈو بنڈ دستا یار سر ونڈنے سو یہ مولا نا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ آ حیات آل حضرت کتاب تین جلدان بازار شبیر برادر لاہور نے چھاپی اس کتاب کے حوالے نال میں جناب ملاز شریف مستحب جانتا ہوں کہ جلد نمبر پہلی اور صفحہ نمبر چار سو ستر یہ گل لکھی جیڑی میں جناب نو سنائی ہوں ایمان دسو علم والے علم والے یا سنت صحابہ پیا آخ یا مستحب پہ آخ دین یہ فرد تے اس کو بھی اتار لے جانا یہ جائلوں کا کام مڑ ہوا کہ نہ ہو ہوں یہ جو تیرا حج قبول ہوگا ہوکات قبول ہوگی نہ ہو, قبول ہو, نہ ہو نماز قبول ہوے ہو ہو سنیا تیرا ملاد قبول یہ تین آئی آمی آمی بھائی بئی مانا تین سا نماز دے بارے بھی شک ایڈا وا فرد خدا دارے بھی شک کے تین حج فرد اس بارے بھی شک کے ملاپ دے بارے کیوں پاک ہو گیا ایک مستحب دے بارے پاک کیوں ہوئے؟ پر تس بھی تو اس لیے بیٹھے ہوں نا روک کہ سانو بھا چڑھا کے تے حدوں اگاں تے سیدھا جنت لاستے کہڑی گل کرنا ہے اس لیے منتظر ہوتے جی تو کہڑا کوڑ مارسی جس میں اصا اگاں ٹور جا سو اچھا اچھا پہلی گل تو بیویا نام نہیں لفظ بی بی بیویبا <تصفح> بی بی پاک آئی حدیث پاک جیڑی ہے نا گل سمجھا جی اگر اس ایک واقعے نال یہ ثابت ہوتا کہ ملاد ہر سورت قبول ہے تے کیا نماز روزے باقی بادت بارے کسی جگہ تے نہیں آیا کہ فلانے کی نماز قبول ہوئی تے جنت تر گیا تے فلانے دا روزہ قبول ہوا تے جنت تر گیا بخشا گیا فلانے سدکا تے بخشا گیا ہے فلانے کسی کی امداد کی بخشا گیا, ہے فلانے کسے دی کی بخشا گیا ہے کیا لکھا احادیث مبارکہ دے لکھان واقعات آدیف مبارک کو نہیں آن اگے رکھنا, تے رکھنا اس ترجیح دی کی وجہ ہے نا ایک سویباک آزاد کرنے والے واقعے دے آ آگیا مسئلہ سامنے کے سب ملاد قبول تو کیا نماز روزے باقی فرائز آکام یہ جو کوئی سدی کے اکبر بنے کو کوئی پیر باہو بنے کو کوئی بابا فرید بنیا کو کوئی میرے علی بنے پھر تساں دے بارے نہیں آخری کہ یہ بھی پکے قبول ہیں سڈے جب انہ دے قبول تو ساڈے کی کیوں نہ قبول سمجھ آئی کہ نہیں آئے کیوں ترجیح ہے سارا سرا کی دل سنت کی مخالف پہ کوئی نیک تو نیک عمل کوئی نیک تو نیک عمل اس بارے فیصلہ نہیں دے سکتے کہ پکا قبولے ہے اہل سنت کے عقیبے د کتاب لکھے کہ صرف امید رکھ سکتے ہو ہر عمل کرن تو بعد خوف دا مطلب ہے برائی تو عذاب ملے گا امید دا مطلب نیکی کریں گے قبول کرو گا تو ساتھ اے سمجھ ہو نا رحمت دی امید دا مطلب اے یہ گنا کریں گے تے بخشے جان گے تزدیک یہ من ہے جب گل کریے یار گناہ نہ کرو تے آپ پھر پتہ کیا آنے ہاں رب رحمان رحیم جو ہوا یار مولی کے ڈرنا سانو نہیں یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ رحمان رحیم دا تقاضا یہ کہ ڈٹ کے رحمان رحیم کی مخالفت کرو یہ مطلب نکلے نا رحمان رحیم کا مطلب وے کہ جے تو توبہ کی نیکی کی امید رکھ مہربان یہ قبول کرسی خوف کا مطلب یہ کہ سخت وڈی ذات قہار جبارے بڑے سخت عذاب اس بڑے ہوئے جی میں نافرمانی فرمانی کی تو مجھے آزاد دے سو قرآن پاک سنو قرآن پاک اور نار تفسیر طیبہ صدیقہ پاک کا زبانی جیڑی نبی پاک تو منقول ہے وہ سنا بولو سبح دبانی فرمایا جائے اور جو کچھ دیں وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کانپ رہے ہوتے ہیں اما ایشا پاک نے اس آیت مبارک دا مطلب نبی پاک تو پوچھا حضور اس کا کیا مطلب ہے کیا وہ چوری کر کرتے ہیں زنا کر دیں جرم کر دے ہیں ڈر کے ڈردے ہوں گے انہوں دے دل سرکار نے فرمایا نہیں اس دا مطلب ہے نماز پڑھ د روزہ رکھ دن، صدقے کر در ڈردن پتہ نہیں قبول کرتا کہ نہیں کر سمجھ نہیں آئی وہ بولو بولو تسان خوشامدیاں دے سنن دیا دے دیو میں خوشامت نہیں کرتا بٹھا تیٹھا توسان خوشامتی دے سنن دے دیا ہو خوشامتی ملا خوشامتی تنہوں بڑے چنگے لگتے جیڑا تھانوں منہ تو سی گل توبہ توبہ توبہ میں تھنو راضی کرن نہیں آیا میں اللہ رسول راضی کرنا तु नाराज हो मेरे दाने जे गलते हो ना गलिया ने मैं को जेब वालेखना है लाहती बंदे का कम है जिस लांती मिंबर सूल से बैठे भी हजार ना आए इतने बैठ के भी तेबा वेखे उनके लाहती बंदा कहा है قسم خدا بھی کر کے جب رسول ممبر سے بیٹھے بندہ اس لئے پھر رسول وال نگاہ ہو پاک فرماندیا نے مارد کی یا رسول اللہ کیا وہی لوگ نے جی چوریا کرتے نے زنا کر دیلے، شراب دیلے، اللہ تو کرتے ہوں فر ایشا نہیں سایت پاک دا مطلب جڑے نی حدیش پاگ چاہے وہ سلو نماز پڑھتے سو مو روز رکھ دیا تو سب کا سب کے کرتے ہیں سر انہوں نے دل ڈر رہے ہوں نے پتہ نہیں بے لیا قانون کہ کر نہیں کربی <تصفح> گلیں سچی جس نبی دی آمد دی خوشی جا بیٹھو اس نبی سرور دیا گلیں قرآن کی تفسیر نبی پاک دی زبان پیا کرنا ہوں اے جڑا ملاد پاک خرچ ہوں حضور فرمایا صدقے کر کے امید رکھتے اندروں ڈر رہے ہوں نے پتہ نہیں قبول کرتا کہ نہیں کرتا پتہ نہیں قبول کرتا کہ نہیں تا کر کے سجڑا خوجا فرید فرما دے بولا بن سر کس نو پاو ڈھولن کی تم نام منظور بولا بن سر کس نو پاو ڈھولن کی تم نام منظور بولا بِن سر دے زیور ہوں دے نا. فقیر لوگ ندی پاکت دیں کیوں دن دن؟ جی زیور تو بغیر عورت مرد کی نگاہ دی نہیں او شریت نبی تو بغیر بندہ رب کی نگاہ پبدا نہیں سمجھ آگئی نے سجنوں کوئی نا توجہ نال بولو سبحان اللہ آمد. ورنہ اس نائے مطلب نہیں او تو فقیر لوگ کو زیور پھوندنے جڑے بیوکوف لوگ ہوں دنے اے گلے ہجے جی شیر پڑھ کے نا آمد. تو پھر وہ گھنٹے منٹھے تے کڑے تے وہ جناب چوڑیاں تے کنہ اچ مرخیاں تے پانا شروع کردیں در کیوں آکھے بابے جو آکھیا تو مرے بابے ہورگال کیتی ہے تین سمجھ نہیں آئی سمجھ دیا ہاں لوگوں نے مصطفیٰ دی شریعت شریت متحرا زیورات تشبی دینی پتا دینی کہ, پتے کہ تو جے جی رب تعالی دی بار گاہ نگاہ تھمنے ہی نا تو مصطفیٰ دی شریعت دا زیور ہے کا زیور ٹھمکا لم کا نو مل اروس سو جن سو جب قبر تالا فکیر جریت درشتے فرماند سو دلہن سوندی وہ کی دلہن بنی ہے مستفا شریعت دے زیور نال بندہ دلہن بنے سمجھ آئی کہ نہ آئی ہاں اج کل یہ ہواج کہ سمجھنے ساڈا خواجہ فرید فرماندہ ملا نہیں کہیں دے شیوے نہ جان یار دے نہ دے دسرار دے بن کنڈ دے بھرنے تھے نہیں کہیں کار دے شیو نہ جانن یار دے جا را کشن دے کسر دے ون کنڈے دوں کن پا آخد کوئی امام احمد رضا جیسے تھوڑا پایا آخدین جہلان پا رکھ د جانے ہر بچا تے ہر ڈگا پنجالی پا کھلوے تو کدو میدان پورا اتر کئی خچ ہو کے نکل آدھ باہر پا لی ہے پر اس میدان کامیاب ہونا بڑا سمجھ نہیں جا لگی توجہ بولو سبحان اللہ دو میں حضرت سویبا پاک کالا مسئلہ حل کر دینا کرا بولو چا سبحان اللہ بخاری شریف چ روایت حضرت اروت ایک خواب بیان کیا صحابی دا یا کسی بندے کا دلہن بنی مستفا کی شریعت کے زیور نال بندہ دلہن بنے سمجھ آئی کہ نہ آئی ہاں اجکل یہ ہوں میاں یہ رات کی سمجھنے میں ساڈا خاجا فرید فرماندہ ملا نہیں کہیں کار کال شیو نہ جان او کئی امام احمد رضا جیسے تھوڑا پایا آخدین تو انہیں جہلان پایا جڑے جے دی دش راز نہیں جانتے کے جی لگی سجڑا ہر بچا ہر ڈگا پنجالی پا گے تو کدو میدان پورا اتر ہے کئی کھچوں ہو کے نکل آدھ باہر یہ پنجالی پا اس میدان کامیاب ہونا بڑا اور سمجھ نہیں جی لگی توجہ بولو سبحان اللہ دوست میں حضرت سویبا پاک مسئلہ حل کر دینا کر سبحان اللہ بخاری شریف چ روایت حضرت اروت انہا ایک خواب بیان کیتا ہے کسی صحابی دا یا کسی بندے دا تے ار کاف کے اندر امام سہیل ہی ہے کہ وہ حضرت عباس نے حضور پاک کے چاچا پاک نے یہ لگنے بخاری نہیں اے ار روز الانف شرح الف شراسیت شام در بخاری شریف صرف اتنا ہے کہ ویکیا ویک گیا ابو لاہب خواب دے اندر تو پوچھا گیا سنا کے کیا ہالی اس آخر بڑا بہرا بنتا ہے صرف یہ آ کہ سویبا آزاد کرن دی وجہ مینو کچھ مچھن ملتا ہے اس انگل اس اشارہ کیتا کچھ مین ملتا اس منسکون ملتا ہے اردو دے اندر آیا کہ کوئی مشروب ملتا ہے ہوں دوست واقعہ سے اے ہے برحق ایس تو جو نتیجے مطلق کل دے اج کل کھی دی پھر نتائج غلط نہیں ہاں جو سبق کٹتے دینے وہ غلط نہیں این کٹنا سبق ہو کہ بس اسے کم ملاد لال سا جیمے دا کوئی ہوگی کوئی کافر ہو, تو بھامے جو مردی ہو او بخشا جا سی رحمت ہو سی سارا کچھ ہو سکی دا سبق کھڈنا پوری شریت پاسے رکھ کے پورے قرآن ایک پاسے رکھ کے پوری بخاری ایک پاسے رکھ کے پوری مسلم پاسے ایک پاسے رکھ کے یہ کسی جہل بندے کا کام میرے پاک نبی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عظمت مبارک نار اس واقعے دا ضرور تعلق ہے اگر اے واقعہ ٹھیک ہے صحیح ہے تو اس دا تعلق قدم تسول بنتا ہے کہ اللہ تعالی دی بار گاہ دے در تعظیم رسول دا بڑا وا مقام ہے لیکن ہوں سوال اتے اے ہے کہ ابو لاہب جس سویبا پاک آزاد ہے اس رسول سمجھ کے تو نہ اس بتیجا سمجھا ہے کہ میرے براہ پتر جمیا یہ سمجھ کے اس آزاد کیتا ہے ہوں اگر اسی گلوں ایو ہی رکھو تے کوئی ویچ ہو ملاد واسطے شرط نہ لو اس کا تو صاف مطلب نکلے گا کہ جیڑا بندہ جتنا مرضی کافر ہو ملاد منا توجو ملاد تے صرف اس بخشش نہیں ملنی رحمت پوری نہیں ہونی یہ ہو سکتا ہے کہ اس دی وجہ نار، اس دی عذاب بے چو اس دن تخفیف ہو جی ابو لب کیوں جو کی ساری عقید شامل ہے قرآن دا فیصلہ ہے کوئی کافر بخشیچ نہیں سکتا یہ قرآن کا ایلان ہے کہ نہیں ہی۔ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کو کبھی نہیں بخشے گا بخشیچن کا مطلب یہ ہے کہ معافی مل گئی دوست کو نجات ہو گئی آرام مل جاوے یا جا جنت مل جاوے یہ ہے بخشیچر کا مانا توجہ نہیں فرمائی نے لیکن دوستوں اس واقعب تو بخش ن نہیں ہوں گا توجہ نہیں فرمائی نے سمجھ نہیں جی لگی اس واقعے تو ثابت سابت ہے وہ خود پہ ہے کہ میں پورا سال عذاب خدا خدا مبتلا نا لیکن اس دن آن کے ایک انگلی بچوں کچھ ملتا اس دن بھی عذاب دا مطلب رنگ ہے پاکی سارا جسم سزا بچ مبتلا ہے لیکن صرف انگلی کے انہوں کچھ دے, دے راحت ملتی دی کچھ دیر تخفیف ہوں دی عذاب دے اندر اس واقعے تو صرف یہ سابت ہوتا ہے یہ تو لگ لگنا ہے کہ اگر کوئی بائیمان کوئی منافق کوئی مستفا رسالت دا کر شریعت رسول دا کر اگر ملاد پاک ملاد پاک مناند کوئی دیک پکانہ کوئی صدقہ خیرات کر د لیکن ہے بےمان بندہ ہے حضور دین کا دشمن بندہ ہے خاطر اپنے آپ دی خاطر تھوڑی حکومت آگوں چھٹی کر چڑ دلاد والے دن دی رسول اللہ دین کا نام لوتے آتا دہشت گرد نے <mbell> <mbell> <mbell> چھٹی کرائی دے دن جنڈیا جنڈیاں تو اچھا آگر اس واقعے تو سر لے ہی لے جی نا تو پھر یہ مطلب یہ پھر اک سابت ہونا ہے کہ یہاں ان دے اندے دین دے دشمن ہوسالت دنکر ہودروں من، ربی پاک سرکار دے دین نال ویر رکھتے ہوزور سرکار دے دین ظلم زیادتی سمجھتے ہوور پاک سرکار دے دین مبارک دی بھی کسی گل کا مزاق اڑا ہوس ان دے لانتی بندے جو کرا ڈرامہ ظاہری رچا گے اینا نو بھی بخش نہیں لبنی جنت نہیں لبنی سارا سال یہاں ابو لہبا کو کٹیدہ رہنا لیکن جہی دگ پکا گئے ہو سکتا ہے ایک دن آن کے ان دیگ چو کچھ چاول یہاں لب جا اگر کوئی مائی ہے آٹھ کے جلت کرے میرے سامنے اور ثابت کر دے کہ واقعی کافر بندہ منافق بندہ بخشیا جانا ہے کوئی مائی دلال کہہ دے رکھ مراد منا جب تک مستفا کریم سرکار دے دین نو نہیں منے کافر بخشش نہیں ہو سکتی بخشش تے بوہے بند سمجھ نہیں جگی ہر بندہ تبج ہوں اس موضوع واؤن لگا تھوڑا بولو چال سارے جیلان اللہ تعالیٰ فضل سجنا دروے خوش ہونا پاک نبی سرکار کی آمد اندروں خوش ہونا یہ دل دا فیل ہے خوشی دل کا کم غم بھی دل لگتا ہے خوشی بھی دل لگتی لیکن اس خوشی دے اظہار دے مختلف طریقے اظہار دن دکھرے وکرے ہو سکتے میں حاجی صاحب پکڑ د یہ بھی ایک اظہار ہے یہ بھی ایک اس اظہار کی صورت ہے طریقہ ہے لیکن میرے کبلا االی زہری دے گا خالی زہری جھنڈیا بتیاں ویگ کے یہ نہیں کر سکتے کہ اس بندے دے دل دے اندر واقعی نبی پاک آمد دی خوشی ہونی ہے یہ پچھا ایک واٹا طریقہ تینوں دسنا دل مننے گا چشتیا باقی طریقہ ہوئی ہے اڑے بڑے بڑے بندے ویکھن بڑی مہان کئی ووٹاں دی خاطر ملاد کرائی کلو کا مقصد یہ ہوتا ہے بڑی صرف ملاد ویکھے گا گا خان صاحب سردار پکا میں خود چاول بدھو اور کچھ نہیں ویکنا میں جو مردی بےمانی کرا کف کرا لانت ملا سر سوا رنگ سر اس صرف دیکھ جیڑی کھا گیا انہیں آخنا واہ پکا سونی و چشتی میں دیکھ کھایا ہال سونی کونی رہ کوئی سنی پچھان نہیں قسم خدا دی کر کے آنا ایک منافق منافک ہندے ہوں وہی جو منافقت منافق کی دی مثال دیتی ہے بزرگ بلکہ حدیف پارک حدیث پاکج منافق دی مثال دیتی ہے واری بکری آگ واری بکری جان دیو فرمایا جی میں واری بکری کلچ کدی وے والی ایسڑ اوسی جڑچ کیوں او لب دیئے سان اپنی خواہش مرون دی خاطر کسی رے والے چ نہیں کلوی ہزور پاک فرمایا منافک کی مثال ان دنیا کی خواہش ایک ای پاس نہیں کلو ہر پاس رل کھلوا خش مارن کی خاطر معلوم ہوا منافک ہر پاس رل جا ہے میں تعلق دسنا کہ کس دے دل کے اندر آمد مستفا کی خوشی ہونی ہے پچھان میں سمجھ آئی کوئی نہ آئی سجنا تبج فرمان اللہ امیر مجدو کریم بڑی بڑی وی پان دلاد کر کے ملاد کا جلسہ کر کے ملاد جلسے وچ آ کے نبی پاک میں دین دیا گلیں سنے ہق کا بیان سنے کفر دی مخالفل سنے جیوے سڈے دین کے اندر ہے سن کے متے تشیار لیاو دل خوش ہوئے دین دی ہر گل سن گئے سمجھ رہے اے نبی دی آمد دے اتنے خوش ہوا بیٹھا حضور دے دین حق دیاں گلاں سنے غیرت گلاں سنے دی مخالفت سنے گھنے متھا وٹ پہ جے اندر مروڑے جانے نتو خیروٹ ماحول بھی پتہ نہیں کہڑے پاس لگ گیا سمجھ لے کتے دا پوتر منافق ہے ملاد والی استعلو سی ملاد بھی اس سے لاہت سی قرآن سنو ہاں میں آوا کیا میرا نبی آیا ہے سونا نبی اپنی شریعت دین لے کے آیا ہے اس دی آمد خوش ہون کا یہی مطلب گا کہ سونا جو لے کے آئے آپ خوش ہوں جو لے کے آئے نا میں بیٹھا تے سمجھ لو اتوں اتوسی نہان سوشا دے ربانی رب کی طرف ماحول نسیحت آئیے کتاب الفی ہے مال کم واہ کم تفسیر جلالین لین دن لکھے سامنے کھولی بیٹھا تے رب دی طرف ماحول آیا نسیحت آئیے نصیحت رب نو فرمایا فرمایا ایک قرآن جس اندر دو گلے دومیاں نے جہاں تائدے واسطے تخیا گیا کرو دیا یہ بیان ہوئی کہ جنہ میں تا نقصان ہے تو آخیا گیا انہاں تو بچو قرآن ساڈے خالی اے گل نہیں کہ آ کرو یہ بھی ہے اے نہ کرو توجہ نہیں کرمائی نے سڈے قرآن دو گلوں نے مال کم کم دو چیزوں میں آ فائدے والا کام جو کرنے آ گھاٹے والا نہ اور اس دا مطلب ہی نکلیا توجہ اے تفسیر پی دستی ہے جی تفصیل انہیں فرمائی ہے دا مطلب واض جنو آ اسد دو چیزوں نہ ہونا ضروری ہے نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو جس واض دے سے کہانیاں ہو کسا بیان پہ ہوتا ہے کہانی بیان پہ پی ہوں نہ کفر تو روکن کی گل ہے نہ کوئی برائی تو روکن کی گل ہے وہ وعد نہیں وہ ڈراما میرے کملی والے نے فرمایا ہے ان بنی اسرائیل لما ہلاکو کسو جب بنی اسرائیل برباد ہوئے ہلاک ہوئے تو کسے پر رہ گئے کسے کہانیاں رہ گئے دین دے نیڑے نہ جان دین ساڈے دو چیزیں آ کرنے آ نہیں کرنا ایک آدھ مامورات ایک نو آد ایک آدین عوامر ایک آد نواہی ایک آند کرے کام ایک آدھ نہ کرے کام ہر دوستوں کو مولا فرمانا ہے اس دو چیز برکھی ہوئی کرے سبق بھی دتے نو کرانچ شفا اور جو تے سینے اس واسطے شفا ہے جو تے سینے دے وچ دل دماری ہے ان کی شفا قرآن ہے غلط عقیدے گلت گلان بئی ہاں جی کفر گمراہی دے گا یہ سب تے اس قرآن نے تو شفا دنی ہے یہ تلاشن گندگیاں صاف ہو سن کوفر نکل سی گمراہی نکل سی ہرس نکل سی کافران دی دوستی اندر ہاں جی دنیا کا ہرس اندر ہاں جی تکبر اندر آکر اندر اے جناب ساریا چیزاں غلیظ سفت بل دیا یہ ساریاں قران جب پرو یہ ساریا نکل سن اللہ تعالی دا فقیر تو لبے لب کامل جس دی سنگت بیٹھو گے اس اپنی نگاہ دے نار زبان کے دے حقے دے دے اندر دیا گلاف کر سی تا دل سلیم بن جا سی جڑا مولا تعالی نو پسند کہ اس دل چ کوئی عیب نہیں رہا جب تک قسم خدا بھی دل کے دور نہ ہو مل. دل کے اندر غیر دا خوف ہوں قرآن رکھ بینا رکھ تو جی فرمائی ہاں بندے دی فطرت ہے. نفس فطرت بندے کی فطرت یہ دے دل دے اندر سپاہی سپاہیوں ویخے سپاہی نو کسے نو ویے غیر نو دشمن نو اس دے اندر خوف پیدا ہوتا ہے دنیا دے جان دا خوف ہائے ٹور نہ جاوے تو قرآن جدوں پڑھے گا تو قرآن تھان تھان تنہا ہے خوف صرف رب کا رکھ کہڑی شراب رکھنا ہے رم آخرت دا کر تو دنیا دا کیوں کرنا ہے سمجھ ہاں دلاف کر کتاب دنیا کی ہر بندہ آتا ہائے سارا کچھ میرا ہوئے سارا کچھ میرا ہوی پاک نے فرمایا کہ آدم آدم دےٹ مٹی تو سوا نہیں بھر سکتی کوئی شاید ایمان نال درسو پوری دنیا دا کا بادشاہ جو بن جائے نا تو آخے گا مڑ ہائے کدھر ایک دنیا ہوتی پسند ہے قرآن پڑھے بندہ فقی پڑھاے اللہ دا. اللہ دے دی نگاہ دولت آ ہاں. سونے نکتا فقیر دی نگاہ چ رکھا یہ دولت ملتی نہیں ہے اندروں دل دی صفائی والی ہاں تو سجنا پھر نگاہ کرتا ہے ادھروں قرآن پاک دی تعلیم د دلوں ہرس نکل جاتی جو قرآن تھا تھانے تھا فرما ہرس دنیا دا جہان ہے دسو قرآن دنیا دی ہرس دے خلاف ہے یا نہیں بزرگ دو لوگ فرما قرآن سیدا پڑھے سیدھا سیدھا سادہ پڑھے نا کہ نہ لفظے بے قاریاں وانگو عین پر قرآن دے مطابق بالکل صاف چکرے مولا چالا دی بار گاہ سی لفظ جلت لے جمان رہی نکونا. تو قبلہ کاری پر دل دے اندر درس دنیا دا پے ڈر مخلوق دا پے خالق دا نہیں آیا فکر دنیا کی آخر نہیں آئی تو کبر کرے مئی چلاوا مئی پھر جتنا مردی لفظ سیدے کرے مولا تالا دی بار گاہ لفظ قبول ہوں نہیں میرے نبی فرور نے فرمایا قرآن دکاری قرآن پیو گے جیسے گا پٹھے پی گا پٹھے نہیں کھی جی اج فرمایا زبان مروڑ مروڑ مروڑ مروڑ لیکن میرے نبی نے فرمایا اجرت قرآن اجرت فوری منگنگے گے آخر تالی امید نہیں رکھنگے گے ادھر نہیں ایک اللہ دے فقیر سنا گل جی جڑے میں بیٹھے سبحان اللہ آلہ سرکار نے ملفوزات نہیں لکھا ہے مولا نا یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالی اللہ نے جامع کراما تلولی لکھے کسی فقیر کا نا سنیا فلانا درویش بیٹھے چلو زیارت کرت کراتی نماز وقت سی اللہ تعالیٰ دا فقیر درویش نماز پڑھا لیا اشادی قاری پچھو نماز جا شروع کی تھی اگوں فقیر اللہ دے نے مخرج تے موٹے موٹے ادا کیتے لیکن تجوید تجویز والی بریکیا پاسے نہیں گئے سادہ قرآن پڑے قاری دل دے اندر سوچن لگ پیا وسوسیا آئے لایا فکیر جنہوں قرآن بھی پورا نہیں پیا سا تجویز پڑیا نہیں بلی کتوں وقتی برباد کیا کہ کو آیا ہاں رات چلو سو جانا سورے اٹھ کے گھر ٹر جانگا سویروں حضرت غسل فرد ہو گیا غسل فرض ہو گیا ستیا غسل کرنے نال چھپڑ سی پنڈ کو باہر دے چھپڑ جا کے کپڑے رکھنے اندر وڑ گئے غسل کر لگا شیر آن کے کپڑے سے بہرے ہوں ٹھنڈے سردی کا موسم باہر تے شیر کھائی اندر تے رد مرد پریشان آ اللہ تعالیٰ دے درویش فقیر نے سویرے دی نماز پڑھائی نماز پڑھا کے ادھر در رخ کر لیا بھجی جو کھڑے سن شیر نو آئے شیر دی کند کنڈ ہاتھ مار کے فرمایا بے لیا دے پرونیاں نو دنگ نہیں کری دا. جدو ہاتھ مارے فقیر نے شیر پچھان گئے ہاتھ کہ وجد دے اٹھا رات تور لیا کالی صاحب ویخیا کل دنگ رہ گئی آئے میں گلتی مار آ گیا آپ سرکار منہ پھیر کھڑے باہر نکلیا کپڑے پائے ارد کردہ ہرور معافی د فرمانے نے بے لیا تبان سیتی دل سیدے کیتے کر کے سا پیر بہو بولے پیر بہو شرمانب سچے دا ہوجرا چار فقیرہ جاتی ہوا کرم تین جخل بیے اندر آب حیاتی لڑاتی اویا مہانسیب بے باؤ جات بھی لمبی پشایتی سلطان تو وجے نال سبحال سجنا اج تھان لفظ سب کرے تو بیٹھے لیکن دل سیدا کرنے والا ایک نہیں لگتا ہو ساڈا کلندر اقبال فرما ہے سنا کلنڈر لاہو فرما تمنا درد دل کی ہو تو خدمتی فکیر ہو درد دل کی ہو تو کل خدمت فقیروں کی نہیں ملتا جرباد کے ایک تو نمج میں ایک گل کر کے سن توجہ نال بولو سب ایک نقتا تو دسا دل سدر کرے مدرسے نام نہیں ہوں دل سدر لے فکیر دے مدرسے دے کوئی نام نہیں ہوں اشک دا گم نام ایک مدرسہ ہوں ہاں او فقیر پچھا پچھاڑ نہیں بڑے اور بزرگ نے رب بھی پچھاڑ کرا تو فکیر کی پچھا بڑا اور بزرگ فرماند رب پچھاڑنا سوکھا ہے پھاڑنا اور رب دیا سفتیں ایڈیاں ظاہر نے سورج ویکو تو رب ہے چن ویخو تو رب پچیندا بندے ویکو رب رب ہے پر فکیر کی پچھاڑی وہ ہوا بھی سڈے شکل بندے روپ بھان کھان پی بندے شک پہ جی یار یہ یار بندہ غور کرے نا کھانا سڈے ورگا کتنے ہوں اصل تو حرام لال تنیا تو بچتا سمجھ نہیں لگی پا ک پی پہ بھائی کی پا پینٹ پہ پاؤنے آپ پہ پاؤنے میں جو بھی پاوا نبی دی سنت مطابق پاوا سمجھ نی جی لگی توجہ لال بولو اور سجنا میں موٹی نشانی دی دس دینا دساں موٹی نشانی موٹے نشانی اللہ تعالی دے درویش دی کہ جو رواج تے کثرت بنیا کھڑا ہو سی نا جدھر جی لوکی لگے کھلو سرچوکھے او دے خلاف ہو سی سبحان اللہ واہ جگ دشمنو سی مخالف ہو سی ہاں خلقو خلاف ہو سی رواج دے ہاں جدھر جو جگ جدھر بھج بھاج کے جا اون وہ خلاف ہو سک رواج کسرت ہمیشہ دین کے خلاف ہوں اور فقیر دین ہوتا ہے اس واسطے رواجوں کے خلاف ہوں یہ ٹیویا سکول جو یہودیت کا کھاتا ہے سب کا مخالف کیونکہ رواج ہے کسرت ہے دنیا ادھر ہے اس دین رہے کر کے سڈا کلنڈر اکبال فرماندر ہوگی نہ آشک جوک نہیں ہوں آشک زیادہ نہیں ہوں کیوں نہیں ہوں بھی آشک چلنا رواج کے خلاف رواج کے خلاف چلنا تیری موت برادری تو برادری آتی ہے نہ مراد پاگل میں تینوں سدنا ہی نہیں ہوں میںوٹھی چال دینا بھائی شادی برادری شادی کرنی ہے رواج چلے آئی مووی بھی بنا ہے رنگ بھی بے پردا ہونی ہے ناچ گانے بھی ہونے سارا کچھ ہونے ہوں ظاہر ہے کہ جاس رواج کے خلاف ہو سی انہیں نہیں میں آئی اس شادی چیڑی شادی رسول کریم سکار دی شریعت کے مطابق ہوے میں بغیرتی والے گھر نہیں جب انہیں این ہے تو برادری آخنا پرا नहीं इत टी पढ़ी लिखी जी फकीर अलाने आखना नाम मुरादो पढ़ी लिखी ती लिखी रन की लैनी हुई अजीब ही गल है भी पढ़ी लिखी रन का लैण का मकसद हो मुश्तरका होंगी है तो बंद नवेकली रन लैनी चाहिए تو مشترکہ کدی ماسٹر ہے پروفیسر دفتر جتھے جتھے جی لگ گئی انتہا ہو سی غیرت تالا بندہ مومی اسنی ہے گیر تو انہیں آخنا میں لینی ہے نوکلی سے تے کہ شوکریا پڑھی لئی پڑی لی میں کیا جلے میں نویکلی لینی تھی میں مشترکہ سر ہے میں کرنا سی ایڈے دلے تسا ہوو گے میں کہ میں ہو سکتا میں اللہ تالا دے فضل انگوٹھا ٹیک رب دے فضل سوکھا وا ہاں میرے نالوں بی ست اگے میں لے کے تو مسیبت گل پا سی جنوں میں آ वक्त मैं दफ्तर का वक्त हो गया मैं उदर जा रही मैं मरने, मैं दिला दे एक यार गल पुदा बंदे हो और सुनो मत तु साखो मैं, मैं अल्लाह वाद उला शरीफ की कसम है मैं मुआशरे के दलील भी देती है तो किताबों भी दे सकना हाँ सकूल की सतवी की उर्दू की किताब भी लिखा है سکول <سلام> پڑھ جاتی ہے نا وہ ہوں ناچ گانے بہار آزادی پسند جی نہیں پڑھتی ہے خیال رکھتی ہے سکول کی ستویں اردو جیڑی ہوں چلتی پی ہے سفا نمبر ایک سو پانچ اگر یہ گل نہ لکھی ہو میں دبان بٹا چڑھ سمجھ آئی نی جن پائے نا یہ تھوک دا دکان ہے یہ ہونا واقعی اللہ تعالی فضل لا لا کو ستوی دور دو ہاں سفر ایک سو پانچ سچی گل نکل جاندی نا جی سچی گل نکل جاتی یہ سچ کا شان ہے حق دا مخالف بھی حق دی گل لکھ پہ حق دی شان ہے ویکھو آپ پتر آ جا میرے بچے آ جا تو ستویں پڑھ دا تھے آ جا میرے پتر پر تین ماسٹر پڑھایا آج مولی کو پڑھ کے ویک میرے پڑھ میرے پوٹ اچھی پڑھ پڑھ میرے بچے کوئی گل نہیں لکھا ہے مگر مغربی تہذیب نے عورت کو بے باکی اور پہ سکھائی ہے اچھا اکبر نے اکبر نے اپنے شہر میں مغربی اور مغ... مشرقی, مشرقی عر... اور مغربی عورت کو موازنہ کیا ہے مشرقی عورت اپنے خاندان کے آرام اپنے و ت... اپنے کے اپنے خواتین کے آرام اور سکون کا خیال رکھتی ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص, خاص توجہ توجہ دیتی ہے جب جبکہ جب مغربی عورت مغربی کو آزادی پسند ہے وہ ناچنے گانے اور گھومنے پھرنے <laughs> کو گھر کی چار دیواری پر ترجیح دیتی ہے اچھا آگے کروا لیں آپ اتنا شیر بھی پڑے کے تھلے ہاں حامداد چمکینا تھی انگلش سے جب بے تھی اب ہے شمع انجم پہلے چراغ خانہ تھی اب ہے شم انجمن پہلے چراغانا پہلے چراغ خانہ تھی حامدہ حامدہ چمکینا تھی حامداد چمکینا تھی انگلش سے جب بے تھی اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی پتر شمع انجمن کیوں آندے شمع انجمن میں بالکل یہ ستوی دی اردو لکھا کڑا کہ انگلش جنہ چیر عورت جن چر انگلش نہیں تھی پڑھی تو ان تھی گھر دا چراغ باقی گھر دا چراغ گھر چروشنی آن دی گئی ہے انگلش تو ہوں بن گئی ہے شمع انجمن گھر دی بجائے شمع انجمن کی महफल च बैठीए तो परवाने आस पास बैठे इमार दसो हूं मैं इन दी लेनी थी जिंद आस पास परवाने बैठे होव मैं तो लैनी थी जिम्मे सिर्फ मैं, मैं ही परवाना होवानू <laughs> भी मैं सबक सुनाया है जरा होश कर कई थे कुवारे बैठे हो इरादे ते दे के पहलो आज तो बाद आखना साढ़े तोबा कना भी लीक नक् लीक असा नहीं ये काम करना वाकी पढ़ी लिखी लबनी ही नहीं अस اسلام کو پے چھڑیں دن سکولی ہوں پے عزت وچیں دن سکولی غیرتی پے ودیں دن سکولی پیو دی پٹکی پے دن سکولی پے چکلے دا پرمت پرمٹ دن سکولی چکلے دائسنس دے پے کریں دن چوکی دار ہن ظاہر دشمن دے یہود نسارا وچ سکول پے ہن چھڑویں دے دین پیارا عرض کیتے یہودی مارے کھلا ارد کیتے مارے کھلا کھڑا مسلا ہدے بلہ وکول دھیج دھیری ڈلہ پڑھ انگریزی تھی گے ڈلہ بیٹھا ہدے تھے میرا بخت سولہ گیرت گیرتوں کی ٹکڑے ہس جی درخت چرین دے لکڑ ہارا ظاہر دشمن دے کسارا سکول دے پے چھڑویں دین پیارا مستا کی کیا ہر پیارے اشارے سب کنجرے کی سردار کئی کو دینی کہجن کئی کہنی چاپیں ہے گل اگارا دشمن سارا وچ سکول دے پے ہن چھڑے پیارا عرض کیتے دین دی تعلیم سکولی آئیے بس مسلے غیرت گئیے سکول پجے پڑھ سکول کنجری تھئیے تے ماں عزت گوئیے چار دیواری حدی قید چار دیواری حدی ہے چکلے دن سہارا حر... چھڑویں دین پیارا گئی گئی جری سکول دے فاسے ارد کیتے گئی جری بچ سکول دے فاسے چینی ہر ایک دے ہر نال پی گھر چھوڑتے نسے لسے ہاتھواہ سکول چاسے عرض کیتے دی دی وچ ہسپتال دے نرس یہی سکول بلا دی دی وچ ہسپتال دے نرس نوکری کیتے ہر افسر دے پیش تھئیے نرس جدہ دی تھا ڈیوٹی لو نرس پیسے دی خاطر کیتی جی کمئیے نرس مرد شرم گاہ بھی چنالی ٹپئیے نرس عزت دا, دا چوا تکھے ہرج کہ ہات سمجھی کھڑی چمکیا ستارا ظاہر دشمن دیکھی نسارا سکول پہ شروع پیارا ارد پروفیسر آن بڑیے ماری عرض کتے ارد کیتے جی پروفیسر آن بڑیے ماری کالج ری